أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمس وضحاها والقمر إذا تناها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها تيسي سورة شمس یہ سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں ایک روکو پندرہ آیاتیں چون کلیمات دو سو سینتالیس روپ ہیں بنیادی طور پہ ایشور مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس مسئلے کو موضوع بنایا ہے وہ ہے نیکی اور بدی کا انسانوں کو فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار کرتے ہیں اور نافرمانیوں کے راستے بھی چلتے ہیں سادی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی انسانوں پہ واضح فرمائی ہے مثال دے کر کہ جس طرح سورج اور چاند دن اور رات زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آسار اور نتائج میں متضاد ہے اسی طرح انجام کے لحاظ سے نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف چیزیں ہیں یہ دونوں نہ اپنے شکلوں میں یکساں ہیں اور نہ ان کے نتائج یکساں ہو سکتے ہیں دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر مبارکہ میں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانیوں کو جسم خواص اور ذہن کی قوت دے کر دنیا میں بالکل آزاد نہیں جوڑ دیا ہے بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعے سے اس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق خیر کا خیر ہونا اور شر کا شر ہونے کا احساس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا ہے اور تیسری بات یہ انسانوں کو سمجھائی گئی ہے کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کے اندر تمیز ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ نے رکھی ہے ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابارتا اور کس کو دباتا ہے اگر وہ اچھے رجحانات کو ابارے اور برے رجحانات سے اپنے نفس کو پاک رکھے تو کامیاب ہوگا اور اگر وہ برائیوں کے سامنے جھکتا ہے اور اس کے مقابلے میں خیر کو دبائے رکھتا ہے تو یقیناً اس کا ذمہ دار بھی یہ انسان خود ہوگا اور اس کا نتیجہ نادی کی صورت میں نکلے گا ساتھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی اہمیت سمجھائی ہے کہ رسول دنیا میں اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ بلائی اور برائی کا جو الحام علم اللہ نے انسان کے فطرت میں رکھ دیا ہے وہ بجائے خود انسان کے ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی انسان خیر اور شر کے غلط فلسفے اور معیار تجویز کر کے گمراہ ہوتا رہا ہے جس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے اس فطری الہام کے مدد کے لیے امبیال سلاۃ و سلام پر واضح اور صاف صاف احکامات نازل فرمائے تاکہ وہ لوگوں کو کھول کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے اور کس طرح کی جا سکتی ہے اور بدی کیا ہے اور اس سے بچنا کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے ایک نبی حضرت سالہ سلاد و سلام کے قوم قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے رسول کو بھی اس قوم کے ہدایت کے لیے مبوس فرمایا مگر وہ قوم اپنے نفس کے برائی میں اتنے مستغرب ہو گئی اور سرکشی پہ اتر آئی کہ اس قوم نے اللہ کے اس پیغمبر کو جٹلایا اورجزہ جب انہوں نے ایک اونٹی کے شکل میں پیش کیا تو ان کے تنقید کے باوجود اس قوم کے ایک شریف ترین انسان نے سارے قوم کے خواہش کے مطابق اسے اس بھی قتل کر دیا اس کا نتیجہ آخر کار یہ نکلا کی پوری قوم تباہ کر کے رکھتی دی گئی سمود کا یہ واقعہ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اے قوم قریش اگر تم سمود کی طرح اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاو گے تو وہی انجام دیکھو گے جو سمود نے دیکھا ہے مکہ میں اس وقت حالات وہی موجود تھے جو صالح علیہ السلام سلام کے مقابلے میں قومی سمود کے شریر لوگوں نے پیدا کر رکھے تھے اس لیے ان حالات میں یہ قصہ سنا دینا بجائے خود اہل مکہ کو یہ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ سمود کے یہ تاریخی نظر ان پر کس طرح چشمہ ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو آخر سمجھتے تھے اور ان لوگوں کا جو رویہ تھا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ اس سے بھی وہ لوگ بخوبی آگاہ تھے چنانچہ ارشاد بائی تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وہ شم سے وہ بحا ہا قسم ہے سورج کے اور اس کے روشنی کے یا اس کے دھوپ کے ولقمر اور قسم ہے چاند کی ازاد اللہ جب وہ اس کے پیچے آتا ہے وہ نہارے اور دن کی قسم ایزا چلہا جب وہ خوب روشن ہو جائے وہ لہرے اور رات کی قسم ایزا یقاہا جب وہ اس سورج کو ڈانگ لیتی ہے یا دن کی روشنی کو ختم کر لیتی ہے وہ سمائے اور قسم آسمان کے وہ ماں اور اس ذات کی بنا جس نے اس کو قائم کیا جس نے اس کو بنایا اور زمین کی قسم وما اور اس ذات کے جس نے اس کو ہموار کیا یا جس نے اس کو ہموار کیا جو اپنے قامت راست اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے دماغ کے اعتبار سے ان انسان کے سی زندگی بسر کرنے کے لیے موزوں ترین جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے وَنَفْسِمْ وَمَا اور نفس کی قسم و ماسبا اور ذات کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا پھر الہام کر دی اس کو فجور نا فرمانیا بھی تقواہ اور اس کے پاکیزگی کے امال بھی یقیناً مراد کو پہنچا وہ کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا غلط رسومات سے برے اعمال سے وقت خابہ مند ساہا اور یقیناً نامران ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو دیا اور اس کو خاک میں ملا دیا گد سمود و بے تغاہ جٹلایا قوم سمود کے شرارت کو قوم نے اپنے شرارت کی وجہ سے اپنے سرکشوں کی وجہ سے اشبا جب اڑ کڑا ہوا ان میں سے ایک بڑا شکی ایک بڑا بدبخت تاریخ روایت میں آتا ہے کہ اس بدبخت نافرمان شخص کا نام ابن صارف تھا ایک قوم کے نافرمانوں نے اس کو لالچ دی کہ بھئی جا کر کے اس اون سے ہمارے جان چھڑا دو تو یہ شخص کیا اور اس نے اس اونٹنے کے پاؤں کو زخمی کر دیا تاکہ وہ چلنے پھرنے سے رہے اور جب وہ چل پھرنے سے رہ جائے گی تو ظاہر بات ہے پھر اس کا انجام موت ہے اس نے ایسے ہی کیا تو جب حضرت صالح علیہ و سلام کو اس شخص کے اس شرارت کے بارے میں علم ہوا تو آپ نے کہا اب توڑا ہی فائدہ اٹھالو اس لیے کہ اب تمام سبوں کی زندگیاں اپنے انجام کو پہنچنے والی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار رہو یہ اللہ کی امنی ہے ابھی ذہن میں ایک بات آتا ہے کہ بے ہر مخلوق تو اللہ ہی کیا ہوتا ہے اس امنی کو صرف اللہ کا امنی کیوں کہا گیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کی خصوصی مطالبے پر اس غیر فطری طریقے سے پیدا کیا تھا کہ جس طریقے سے عام طور پہ جانور پیدا ہوتے ہیں کہ نر اور مادہ کے باہمی نیراق سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کبریائی اور قدرت سے مادہ سے نہیں بلکہ ایک اطر سے پیدا کیا تھا اور اس کے اندر سے یہ حمل کی صورت میں نکلا تھا. یہ حملہ دی. بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درو. اس, لیے کہ اس علاقے میں جہاں یہ قوم آباد تھی ایک ہی کنواں تھا جس کنویں سے اس بستی کے لوگوں کی جانور پانی پیا کرتے تھے حضرت صالح علیہ تو سلام نے ان لوگوں کے منہ مانگ معی کے جواب میں یہ فرمایا کہ بھائی تم اوننی تو طلب کر رہے ہو لیکن اللہ نے اس کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ اس اون کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا اور یہ کہ پانی کے اس کنویں اور اس گات سے ایک وقت تم سب لوگوں کے جانور پانی پیا کریں گے اور دوسرے وقت یہ اکیلا پانی پیے گا روایت میں آتا ہے کہ یہ پانی بہت زیادہ پیتی تھی لیکن اسی حساب سے یہ دودھ بھی بہت زیادہ پیتی تھی اور سارے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے دودھ سے مستفید ہو اسی لیے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سکیا اور اس کے پانی کے پینے کے بارے میں بھی خدا کا خوف رکھو یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس منصفانہ تقسیم کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا شروع کرو یعنی فقط سبو ہو پھر انہوں نے جٹلایا ان کو فاطرو پھر پاؤں کاٹ ڈالا پاؤں کاٹ ڈالی اسما ہند پھر اترے ان پر رب, ہم ان کے رب کی طرف سے, ان کی گناہوں کی وجہ سے یعنی انجام سے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا مخلوق ہلاک ہو جائے گی ختم ہو جائے گی دنیا ویران ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے اس لیے کہ اس ذات کے خود بندوں کی موجودگی میں موقف نہیں ہے سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ سے کہا کہ اب لیا وہ آزاد جس سے تو ہمیں ڈراتے تھے آئےت نمبر ستر اور ساتھ ہی حضرت سلام نے ان سے کہا کہ تین دن اپنے گھروں میں مزے اٹھالو اس کے بعد عذاب آ جائے گا اور, ایسے اور یہ ایسی تمبی ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی جسے کہ سورہ سرد کے آیت نمبر پینسٹھ میں اللہ تبارک مطالعہ کا ارشاد ہو گزرا ہے اور پھر وہی ہوا اللہ تبارک وطانا جب گناہ گار قوم کے اپنا عذاب نازل کرتا ہے ان کی گناہوں کے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ کو کوئی فکر نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کی وجہ سے یا میرے خدائی کا کوئی نقصان ہوگا یا پھر ان کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ بے کیوں خلا کیا اللہ قوم کے تباہی اور بربادی کے نتائج کا کوئی پرواہ نہیں کرتا وآخر ان الحمدللہ رب العالمین